وہ ادا دب في پھر اور جب زمین میں تم سفر کرو فلح ص علی تم جناح سولہ تم پر حرج نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قسر کرو انخین کو ملین کفرو اگر تمہیں یہ خوف ہو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے تو نماز قصر کر لو ابتدائی اسلام میں جب نماز قصر کا حکم ہوا تو اختیار تھا قصر کرو یا پوری پڑھو سفر کے دوران اختیار ہے اندیشہ ہو کافر کا تو قصر کرو مگر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ہر مسافر پر لازم کر دیا کہ اسے ظہر اثر اور عشاء میں چار فرض کی جگہ پر دو فرض پڑھنا لازمی ہے جان بوجھ کر زیادہ پڑے گا تو گناہ گار ہوگا ہاں نوافل سنتیں وطر وغیرہ سب پوری پڑی جائیں گی سفر میں نوافل پڑنا کوئی گنا نہیں ہے بالکل جائز ہے بلکہ ہری سے باغ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل کثرت سے پڑا کرتے تھے تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی فرض پڑھنے سفر میں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا یہ بات غلط مشہور ہے سفر میں نوافل سنتیں وطر سب پورے پڑے جائیں گے صرف ظہر اثر اور عشا کے چار فرض کی جگہ دو فرض پڑھنے یہ بھی اس صورت میں جب ہم تنا پڑھ رہے ہوں یا جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسافر ہو اگر جس امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ مقیم ہے تو پھر ہمیں پوری پڑھنی ہوں گی سفر کی مقدار نائنٹی ٹو کلو ہو ساڑھے ستاون نیند نائنٹی ٹو کلو یا اس سے زائد ہو تو وہ شرعی مسافر ہے اس کا قصر کرنا لازمی ہے وہ کراچی سے نکلا حیدرآباد کی نیت سے اور کراچی کی آبادی سے باہر ہو گیا اب اس کی نیت حیدرآباد جانے کی ہے حیدرآباد کا سفر نائنٹی ٹو کلو سے زائد ہے تو شہر سے نکلتے ہی آبادی سے نکلتے ہی اب وہ مسافر بن گیا اگر اس دوران اسے نماز پڑھنی ہے ظہر کی اور ابھی اس نے دس کلومیٹر سفر کیا ہے لیکن نیت کہاں جانے کی ہے حیدرآباد نیت ہے نائنٹی ٹو کلو سے زائد جانے کی تو شہر سے باہر ہونے کے بعد آبادی سے دور ہونے کے بعد اسے کثر پڑنی ہے پوری پڑے گا تو گناہ گار ہوگا ہاں غلطی ہو جائے اور غلطی میں وہ چار رکاتے پڑھ لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی دو رکعتوں کے بعد اس نے قاعدہ کیا یا نہیں کیا اگر قاعدہ کیا یعنی پہلی دو رکعتوں کے بعد اطہیات کو پڑھا ہے تو نماز ہو جائے گی اور اگر بھول گیا مل فرض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چار رکعتوں میں انسان دوسری رکعت پہ بیٹھتا نہیں ہے تو دوسری رکعت پر نہ بیٹھے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجا صاحب کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن مسافر غلطی میں چار رکاتے پڑھ لے زہر کی اور دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول جائے تو سجا صحب سے نماز نہیں ہوگی اسے اس نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور دو رکعت پڑھنی ہوگی اور وہ جو پڑھا وہ نفل ہو گئے ان کافی کانو لکم عدو و مبینہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب محبوب آپ صحابہ کرام میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں اور کافر کے حملے کا خوف ہو فَلْتَقُمْ طَوْئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَا عَكْ پس چاہیئے کہ صحابہ کرام میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ رہے وہ نماز میں آپ کے ساتھ ہو وزور اصلی <حَتَهُن> اور اپنا اسلح وہ سنبھال کے رکھے یعنی پھر کیا ہو کہ جب دشمن کے حملے کا خوف اور صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک گروہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں کافر حملہ تو نہیں کرتے اور دوسرا گروہ حضور کے پیچھے نماز پڑے جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے اور حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ وہاں سے اٹھ کر کافروں کے سامنے چلا جائے اور جو گروہ کافروں کے سامنے کھڑا تھا حفاظت کر رہا تھا وہ آئے اور حضور کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے پھر جب حضور سلام پھیریں تو صحاب کرام کا گروہ دوبارہ دشمنوں کے سامنے چلا جائے اور پہلا گروہ ایک رکعت اپنی مکمل کر لے جب وہ مکمل کر لے تو دوسرا گروہ بھی اپنی ایک رکعت مکمل کر لے ان کا آنا جانا قبلے سے رخ پھیرنا دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا ان تمام صورتوں میں ان کی نماز نہیں ٹوٹتی یہ سب نماز کے اندر ہے اسے نماز خوف کہتے ہیں آج بھی اگر لشکر کے امیر کوئی خوف ہو کہ سب نماز پڑھیں گے تو کافر یک بار بھی شاید حملہ کر دیں تو اس وقت یہ حکم ہے کہ لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا امام الگ الگ ہو اور اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر بزر ہو تو پھر یہ طریقہ ہوگا جو ابھی طریقہ بیان ہوا کہ ایک گرو ایک رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد وہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑے گا یہ اس صورت میں ہے جبکہ دو رکاتے ہوں اگر امام مغرب کی تین رکاتے پڑھا رہا ہے یا عشاء کے چار فرض پڑ رہا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو عشاء کے چار فرض پڑے گا تو اس کا مسئلہ اور ہے یہاں پر نماز خوف کا وہ طریقہ بیان کیا گیا جس میں دو رکاتے ہوں ایشاد فرمایا فزا س پھر جب وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجا کر لیں فل یق نو تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں نماز کو چھوڑ کر دشمن کے سامنے جائیں ولتا فتن اخرا اور دوسرا گروہ چاہیے کہ وہ آئے لم یو وہ گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑی فل یو سلو تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے وبو خیزرہ ہوں ہوں اپنی حفاظت اور اپنے اصلے کا لحاظ کریں یعنی نماز کے دوران جو اصلہ پہن سکتے ہیں وہ پہن لیں زرا پہن کے رکھیں لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھیں اور دیگر ہتھیار جو اٹھا نہیں سکتے وہ خرید میں رکھیں کہ اگر نماز کے دوران کافر حملہ کر دیں اور اتنا بڑا حملہ ہو کہ دوسرے مسلمان جو کھڑے ہیں وہ اس حملے کو نہ روک سکیں تو ان پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر کافروں کا مقابلہ کریں وہ دل لدی نہ کافروں نے تمنا کی لو تب فلو نہ کاش تم اپنے اصلے سے اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ وہ امتی آتی اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ لون علئی کم لتم واحدہ تو کافر تم پر بار کی حملہ کر دیں ظہر کی نماز حضور نے جمان سے پڑھائی ایک غزبے کے موقع پر تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نماز میں ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلے تو افسوس کیا بڑا افسوس ہوا بڑا اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ اثر کی نماز پڑھیں گے اور اصر کی نماز تو مسلمانوں کو سب سے پیاری نماز ہے تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ اصر کی نماز میں تمام مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اچانک حملہ کر دیں گے تو اثر سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ولا جنا علیکم امکان ابیکم ازما طور اب جب یہ بات آئی کہ ہتھیار پہن کر نماز پڑھنی ہے تو بعد ایسے صحابہ کران تھے جو بیمار تھے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ایک تو نماز پڑھنا بیمار کے لیے مشکل اور پھر یہ ہتھیار کا بوجھ لے کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشکل امر ہے تو ان کے لیے آسانی فرمائی گئی اشاط فرمایا گیا کہ بارش کی وجہ سے او تم مر یا تم بیمار ہو اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اندا ہو اصلی ہاتک کہ تم اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دو اور اسلح پہن کے نماز نہ پڑھو اسلح رکھنے کی تو اجازت ہے مگر میدان جنگ میں ایسا انتظام کرنا ضروری ہے کہ نماز کے دوران کوئی کافر تیر پھینک کر تمہیں شہید نہ کر دے کیونکہ صرف تمہیں شہادت کا رتبہ نہیں پانا کئی کافروں کو جہنم میں پہنچا کر پھر شہادت کا رتبہ پانا بخوض رکھو اپنی حفاظت کا خیال رکھو یعنی سینے کو ڈھانپ کے رکھو لوہے سے لوہے کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو تاکہ کوئی تیر کا وار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو نماز کے دوران مسلمان سب کے سب شہید ہو جائیں ان اللہ آج دل کا فرین پیشک اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے شاہد کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے اللہ پر بھروسہ بھی کیا جائے اور جو اللہ تعالی نے حفاظت کے لیے اسباب مویا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار بھی کیا جائے دیکھیے ہم دکان کو بند کریں اور تالا لگا دیں یہ کیا ہے اسباب ہیں ہم دکان کو بند کرنے کے بعد تالا لگا کر گھر آ جاتے ہیں ہم نے اسباب اختیار کر لیے اللہ نے ہمیں تالا دیا تو ہم نے تالا لگا دیا دکان بند کرنے کا طریقہ سکھایا تو ہم نے دکان بند کر دی لیکن پھر بھی بھروسہ کس پر ہے اللہ کی ذات پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح کوئی اگر اپنی حفاظت کے لیے گارڈس رکھتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان نہیں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے بلکہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے تو اپنی حفاظت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہاں تک آپ کو ارض کروں کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرے یہ بھی اس کے لیے جائز ہے اگر مال کی حفاظت میں وہ مارا جائے ڈاکو نے اس سے مال مانگا اور اس نے مال نہ دیا اور ڈاکو نے اسے مار دیا تو ٹھیک ہے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ڈاکو نے مال مانگا تو وہ مال دے دے اب کیا کرے لیکن بل فرض مال کے تحفظ میں وہ مر جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں کیا دنیا کی دولت کے لیے اپنی جان اس نے گنوا دی لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اسلام نے ہوائی باتیں نہیں کی بلکہ بنیادی باتیں سکھائیں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے تو اسے بھی اللہ شہادت کرو عطا فرمائے فریدا تم اسلاتا پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فلقر اللہ قِيَامًا و وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جنوبی اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر کروٹ پر لیٹ کر فعدت من پھر جب تم اطمینان سے ہو یہ تو نماز خوف کا طریقہ ہے جس میں مشکلات ہیں جب تم گھر میں اطمینان سے ہو فعقی مصلا تو نماز قائم کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ان نہ سولا کانت المنی کتاب بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے اگر تاخیر کی جائے اور نماز قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا بھی کرنا ہوگا اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیقہ فرمائی ولا تہین الْقَوْمِ <qawm> اے مسلمانوں دشمن کی تلاش میں سستی نہ کرو دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو جب غزبۂ اوہد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگی حکمت عملی سکھائی اس جنگی حکمت عملی کی تربیت میں سے ایک تھا مسلمان زخمی تھے تقریباً تمام مسلمان زخمی ہوئے غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہو گئے دل رنگ سے چور چور تھے بڑی مشکل سے یہ فتح ہوئی اب مسلمان تدفین میں اور تکفین میں لگے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا چلو جو مسلمان تکفین اور تدفین سے فارغ ہیں اور جو ان کاموں سے الگ بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں مسلمانوں نے پوچھا کہاں چلنا ہے آپ نے برمائی دشمن کا جو لشکر گیا ہے اس کے تعاقب میں اس پر حملے کے لیے چلنا ہے تو بعد مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ تھکے ہوئے ہیں نیند نہیں کر سکے جسم زخموں سے چور چور ہے اب ہماری ہمت نہیں ہے تو اس پر یہ آیت گریباً حاضر ہوئی کہ مسلمانوں کافروں کو بھی زخم لگے ہیں اور تمہیں بھی زخم لگے ہیں لیکن یہ زخم کھا کر بھی دوبارہ حملہ بسا اوقات کر دیتے ہیں تم مسلمان ہو تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زخم تمہارے لیے باعث برکت ہے باعث نجات ہے تم سستی کیوں کرتے ہو واقعی ایسا ہوا کہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر لشکر کے سردار تھے اور جب آگے گئے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مسلمان تھک چکے ہیں اور زخموں سے چور چور چاہیے کہ ہم دوبارہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیں اور بس ایک دفعہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیں تاکہ اسلامی ریاست مدینے کی ختم ہو جائے یہ خیال کر کے انہوں نے اپنے لشکریوں کو کہا سارے کافر راضی ہو گئے دوبارہ حملے کے لیے مسلمانوں کی طرح روانہ ہوئے جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر کافروں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو روپ ڈال دیا اور وہ ڈر کر دوبارہ مکے کی طرف بھگ گئے لقد کان القمفی رسول اللہ اس وطن حسنا بے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے قربان جائیے ہم اپنے آقا پر قربان جائیں کہ ہمیں ایک ایک طریقہ آپ نے سکھایا ہم کسی کافر تہذیب اور یہود و نسارہ کے تمدن کے محتاج نہیں ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنا بھی سکھایا گھر چلانا بھی سکھایا ملک چلانا بھی سکھایا روزی کمانا بھی سکھایا اپنی حفاظت کے اقدامات کرنے بھی سکھائے یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا سونے کا طریقہ سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے مگر وہ نادان مسلمان ہے جو حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے وَلَا تَغِنُوا تم کافر قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو ان تکون تا اگر اگر زخم پہنچے ہیں دکھ پہنچے ہیں ان نہ یا شک کافروں کو بھی زخم پہنچے ہیں دکھ پہنچے ہیں کما تا جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچا ہے زخم پہنچے ہیں اس معاملے میں تو دونوں برابر ہو لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں سستی نہیں کرتے اور تم کفروں کا تعاقب کرنے میں سستی کیوں کرو حالانکہ کتنا بڑا فرق ہے کہ انہیں نہ تو زخم پر ثواب ہے نہ تو مرنے پر شہادت کا رتبہ ہے وہ ترجون امین اللہ مالا تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو اور انہیں اللہ سے کوئی امید نہیں تو ہیں کافت پھر تم کیوں سستی کروان اللہ علی من اللہ علم والا حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے قلو کو منفر فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے